جملہ اسمیہ ہمارا مین جملہ الحمدللہ مکمل ہو گیا ہم نے جملہ اسمیہ میں زور پیدا کر لیا ہم نے جملہ اسمیہ کو منفی بنا لیا ہم نے زید کو دیکھے کہاں تک پہنچایا تھا اس کے بعد اسے کیسے گرایا ٹھیک ہے آج ہم اپنا پہلا جملہ اسمیہ جو تھا نا زعید الصالحن ٹھیک ہے زعید اس کا ترجمہ ہے زید نیک ہے اس کو سوال کی صورت میں رکھنا چاہیں گے کہ کیا زید نیک ہے از زید نیک اوکے okay. تو ہمارا ٹاپک ہے آج جملہ اسمیا کو سوالیہ بنانا یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ سمجھ لیجئے سوال دو طرح کے ہوتے ہیں سوال دو طرح کے ہوتے ہیں ایک سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نامے دے سکتے ہیں صحیح ایک سوال کون سے ہوتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نامے دے سکتے ہیں میں پوچھتا عبد الرحمان کیا یہ قلم ہے اس نے سر ہلا دیا ٹھیک ہے اس نے کہا کہ یس yes. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہاں جی صحیح میں ساتھ والے سے پوچھتا ہوں کیا تمہارا نام ابدو سمی ہے نہیں اس نے کہا نہیں ایسے ساقی میں نے آپ سے پوچھا کیا آپ علی گارڈن میں رہتے ہیں انہیں کہا نہیں ٹھیک میں نے آپ سے سوال کیا معاویہ سے معاویہ کہ کیا آپ روزانہ گاڑی پر آتے ہیں نہیں یہ وہ سوال تھے جن کا جواب ہاں یا نامے دیا جا سکتا تھا اوکے okay? کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب صرف ہاں یا نامے دیا جا سکتا ہے سوال کی ایک قسم یہ ہے سوال کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جس کا جواب آپ ہاں یا نامی نہیں دے سکتے مثلا میں پوچھتا ہوں جی آپ کا نام کیا ہے جی آدل. آدل انہوں نے کہا آدل انہوں نے یہ نہیں کہا ہاں انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں انہوں نے آدل بولا میں نے پوچھا امیر آپ کہاں رہتے ہیں انہوں انہوں نے نے کہا مدینہ ٹاؤن یہ نہیں کہا ہاں انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں ٹھیک ہے میں نے حسن سے پوچھا ہسن آپ کون ہو انہوں نے یہ نہیں کہا جی ہاں یا نہیں تو دو طرح کے سوال ہوں گے ایک سوال کون سے ہوں گے جن کا جواب ہاں یا نامے دیا جا سکے اور ایک سوال وہ جن کا جواب ہاں یا میں نہ دیا جا سکے سمجھ آ رہی ہے تو وہ سوال جن کا جواب ہاں یا نا میں دیا جا سکے وہ سوال جن کا جواب ہاں یا میں دیا جا سکے ان کے لیے جملہ اسمیا کے شروع میں ان کے لیے جملہ اسمیا کے شروع میں حمزہ یا حل لگا سکتے ہیں حمزہ یا حل کہاں لگتا ہے اس جبلا اسمیہ کے شروع میں جس کا جواب ہاں یا نامیں دیا جا سکے اوکے جی یہ حمزہ اور حل جو ہے نا ان کو گرامر میں کہتے ہیں حروف استفہام کہ کیا کہلاتے ہیں جی حروف استفام یہ استفام کے لیے استعمال ہونے والے حروف ہیں. اوکے جی اچھا اب یہ ایک حمزہ اور آ گیا پہلا حمزہ آیا تھا نا وہ کون سا تھا حمزاد الوسل اب یہ جو سوال کرنے کے لیے حمزہ آتے ہیں نا اس کا نام نوٹ کر لے. اس کا نام ہے حمزہ استفامیہ یعنی ہماری کلاس میں جو بھی پارٹیسپیٹ کرے گا اگر اس کا نام مین نام پیچھے کسی سے ملتا ہوگا تو ہم اس کا پورا نام یاد کریں گے اوکے okay, نا یعنی وہ بھی حمزہ تھا یہ بھی حمزہ ٹھیک وہ حمزہ حیدر تھا یہ حمزہ باسی بات سمجھ آ رہی ہے نا یعنی پہچان کے لیے آپ کو پورا نام یاد رکھنا پڑے گا تو وہ حمزہ جو تھا اللہ وہ حمزہ وصل تھا یہ حمزہ جو ہے سوال کے لیے آ رہا ہے یہ حمزہ استفام ہے ٹھیک ہے حمزہ استفام اچھا جی بس میرے سوال کا جواب دے دیں عبد الرحمان حمزہ اور حل کب استعمال کریں گے ہم جب سوال بنائیں گے کس طرح کے سوال بنائیں گے شابش کس طرح والے سوال بنائیں گے یعنی کہ یہ کون سے سوالوں کے لیے استعمال ہوں گے بس جس میں جواب ہاں یا نا کی صورت میں آ سکتا ہے زئیید صالح اس کو میں بنا سکتا ہوں نا کیا زید نیک ہے ٹھیک تو اس کو میں سوالیہ بنانے کے لیے کیا کروں گا حمزہ لگا دوں گا یا حل لگا دوں گا میں حمزہ لگاتا ہوں تو میرا جملہ بن جائے گا ازعید الصالح ازعید الصالحن عام عربی میں آپ کو مارک ڈال دیں گے لیکن قرآن میں آپ کو کوشچن مارک کہیں ڈلاو نہیں ملے گا اوکے okay? قرآن میں آپ کو پنچویشن نہیں ملے گی کہ کوشچن مارک فلسٹاپ کاما انورٹڈ کامرس بگن انورٹ کامرس کلوزڈ بریکٹ ایسا کوئی کچھ نہیں ہے از زیدن کیا مطلب ہے کیا زید نیک ہے اب آپ کا جواب اگر ہے نا ہاں کیا جواب ہے ہاں جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں yes تو عربی میں اس کے لیے آپ لفظ استعمال کریں گے نعم نعم نا اس کے کیا مانا ہے yes نا ام yes. اور اگر آپ کہیں کہ جی زید ایک نہیں ہے یعنی آپ کا جواب نو no میں ہے نو no. یعنی نہیں جسے انگریزی میں آپ نو کہہ رہے ہیں تو عربی میں اس کے لیے آپ لفظ استعمال کریں گے لا ٹھیک ہے ایک لا ای نفی جنس تھا ایک یہ لا آیا ہے جو ہاں یا نہ والے جواب میں نہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اوکے جی یہ نام اور لا جو ہے نا نام اور لا یہ دو حروف ہے نام بھی ایک حرف ہے لا بھی ایک حرف ہے ان کو گرامر میں کہا جاتا ہے حروف ایجاب حروف ایجاب ایجاب جواب دینا یعنی جواب دینے والے حروف آپ جواب دیتے ہیں ہاں یا نامیں دیتے ہیں نا تو یہ جو ہاں اور نہ کے لیے عربی میں لفظ ہیں نام اور لا ان کو گرامر میں کیا کہتے ہیں حروف ایجاب زئیحن میں آ کی جگہ ہل بھی استعمال کر سکتے ہیں ہل زئی دن حل ہل زئی کیا زید نیک ہے بات ایک ہی ہے آپ جو مرضی استعمال کریں قرآن نے بھی حمزہ اور ہل دونوں استعمال کیے ہوئے اوکے جی لیکن قرآن میں آپ کو ایسا سوال نہیں ملیں گے یہ عام طور پہ پہلی عربی اسپوکن کلاس جو ہوتی ہے اسی میں پڑھا دیے جاتے ہیں جہاں پر عربی بول چال جو ہے مقصود ہوتا ہے ہمارا مقصد تو آپ کو پتا ہے عربی بول چال تھا ہی نہیں ہمارا مقصد تو انڈرسٹینڈنگ آف قرآن تھا اس لیے ہم انہیں اینڈ پہ پڑھ رہے ہیں بالکل بالکل یہ اسی معنی میں ہے کیا تیرے پاس الخاشیہ کی خبر پہنچی ٹھیک ہے نہیں پہنچی تو میں بتاتا ہوں جی خاشیا کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے یہ اس طرح کا مقام ہے انا کلا انت یوسف وہ کیا تو یوسف ہے اس نے کہا انا یوسف و حاضا اوکے جی وہ سوال جن کا جواب ہاں یا نام ہے اس کے لیے کیا کریں گے استعمال عمیر حمزہ استفامیہ یا حل ٹھیک ہے دونوں اکٹھے نہیں کر دینے کہ اہل زید الصالح زور دار سوا, سوال سوال زوردار نہیں ہوتا سوال سوال ہوتا ہے اچھا ہاں میں جواب ہو تو نعم نام میں جواب ہو تو لا اوکے اب اسپوکن کلاس ہوتی نا تو میں آپ سے کچھ سوالات کرتا یا معاویت احاذہ کلم ٹھیک یا ساکبو احاذہ کلم ان احمر احمر ہوتا ہے ریڈ لا ٹھیک اس میں پھر میں اس طرح کے سوالات کر کے آپ کو خوش کرتا آپ چار جواب دیتے جملے آ گئے ٹھیک ہے لیکن وہ چند جملے ہی آپ نے یاد کرنے تھے صرف اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں آنا تھا لیکن اس میں آپ کو الحمدللہ بہت کچھ آ گیا اوکے جی اچھا تو حروف استفام کہاں استعمال ہوتے ہیں وہاں جہاں پر سوال کا جواب ہاں یا میں دیا جا سکے اب ہم آتے ہیں دوسرے سوالوں کی طرف جو دوسرے سوال آتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نامے نہیں دیا جا سکتا ان کے لیے آپ حروف استفام نہیں استعمال کریں گے مثلا میں پوچھتا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے ہے ٹھیک آپ کہاں رہتے ہیں صحیح آپ کیوں عربی پڑھ رہے ہیں آپ کون ہیں صحیح آپ کا حال کیسا ہے اب یہ وہ سارے سوال ہیں جن کا جواب ہاں یا نام میں نہیں دیا جا سکتا ایسے سوالوں کے لیے عربی زبان میں اسمائے استفام استعمال ہوتے ہیں اسماعی استفام کہاں استعمال ہوں گے ان سوالوں کے لیے جن کا جواب ہاں یا نا میں نہیں دیا جا سکتا اوکے یہ جو ہیں یہ دو سے زیادہ اسماعی استفام دو سے زیادہ ہیں. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ نے ان اسمائے استفام کو یاد کرنا ہے ان کے میننگز یاد کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہی اسماعی استعفام فیل کے ساتھ بھی استعمال ہوں گے جملہ فیلیا کو سوالیہ بنانے کے لیے بھی آئیں گے ٹھیک ہو تو اس وقت میں یہ ساری چیزیں اس طرح ڈیٹیل کے ساتھ پڑھاؤں گا سمپل ریفرنس دوں گا تو اب میں اسمائے استفام لکھ دیتا ہوں ان کے میننگز لکھ دیتا ہوں ایک ایک جملہ بنا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اپنے ٹاپک کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اوکے okay. پہلا اس میں استفام جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ماں ماں اب اس میں استفام کے طور پہ آ گیا پہلے کس طور پہ آیا تھا کیا کہا تھا اسے ہم نے اس کا نام کیا رکھا تھا ماں حجازیہ وہ حرف تھا وہ ماں کیا تھا حرف تھا جملہ اسمیا کو منفی بنانے کے لیے آیا اور اس نے ایکشن کیا کہ جملہ اسمیا کی خبر کو منسوخ کر دیا ماں ہاضا بشر یہ بشر نہیں ہے پہچان ہو گئی یہ والا جو مائنا جو استفام کے لیے آتا ہے یہ اسم ہے پہلی بات تو نوٹ کرنی ہے یہ کیا ہے اسم اچھا اس کے معنی انگلش میں جو وٹ کے ہیں نا وٹ ٹھیک وہ ہے وٹ کے معنی کیا ہوتے ہیں کیا وہی وٹ وٹ از کیا ہے ٹھیک تو ماں جو ہے اس کے معنی ہے وٹ جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں کیا اوکے اسمائے استفام جو ہے نا یہ جملے کا پارٹ بنتے ہیں یہ جملے کا پارٹ بنیں گے کیا مطلب پارٹ بنیں گے حرف استفام جملے کا پارٹ نہیں بنے تھے پارٹ کیسے جملہ اسمیہ کے پارٹ کون کون سے ہے مفت خبر ہے نا مجھے بتائیے حرف استفام کیا مفتا بنا حرف استفام کیا خبر بنا پارٹ نہیں بنا نا تو ہرف استفام جملہ اسمیا کا پارٹ نہیں بنیں گے لیکن جو اسماء استفام ہے نا یہ کیا بنیں گے کا پارٹ بنیں گے اب سوال پتہ گے کا، کیا پارٹ بنے گا دو ہی پارٹس ہیں کیا مفتا یہ خبر اوکے تو اس کا جواب بہت آسان ہے کچھ لوگوں کے نزدیک یہ مفت بن جاتے ہیں کچھ لوگوں کے نزدیک یہ خبر بنتے ہیں اوکے دونوں طرح کی آرا موجود ہے صحیح اب میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں صرف انگلش اور اردو کی ایگزامپل کو سامنے رکھ کر اردو میں میں کہتا ہوں یہ کیا ہے اردو میں, میں کہتا ہوں یہ کیا ہے اوکے مجھے بتائیے یہاں پر جو کیا کا لفظ ہے میں نے شروع میں استعمال کیا اردو میں نہیں نا میں نے یہ تو نہیں کہا نا کیا یہ ہے اگر میں ایسا کہوں تو آپ کہیں گے آپ کو اردو نہیں آتی میں کہوں گا. یہ کیا ہے لیکن جب میں اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں گا تو کیا ہوگی انگلش اس کی وٹ از دس اب انگلش میں میں نے وٹ کو شروع میں رکھا میں نے یہ نہیں کہا کہ دس وٹ از یہ کیا ہے کہ انگریزی یہ تو نہیں کی نا میں نے کہ دس وٹ از میں نے کہا وٹ از دس تو ریزلٹ کا نکلا ذریعے نکلا کہ اردو کے کوشچن میں آپ کو شروع میں نہیں رکھتے ایسے کوشچن ورڈ کو شروع میں نہیں رکھتے انگریزی میں شروع میں رکھتے ہیں Okay. انگریزی میں شروع میں رکھتے ہیں تو عربی میں بھی آپ شروع میں ہی رکھیں گے آپ کہیں گے ماں اور یہ کیئر بھی کیا ہاضا اور ہے کیئر بھی ہے ماں ہاضا ماں ہاضا یا امیر ما ہاذا ما ہاضا ہاضا کلم ہاضا کلامن یہ پورا جواب ہے آپ خالی قلم بھی کہہ سکتے ہیں قلم ٹھیک پورا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کا جملہ پکا ہو جائے ہاضا کالامن ہاضا کالامن اوکے یا مواو یا ماں ہاضانی ہاذی کلمانی میں نے پوچھا یہ دونوں کیا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب پہلے سے پتا ہے کہ دو ہیں تو ہاضانی ہے صحیح ہے جواب تویا ہاضانی کلمانی اوکے یا فروخ ما زالکا زالکا کرسی یا زیب ماں ہاضی حاضی آئین یا حامد ما ہاضا ما ہاضا میں اسے حاضہ بول رہا ہوں آپ اسے حاضی بنائے جا رہے ما ہاضا ہاذا ناخن ہاں ہاذہ انفن ہاضا انفن یا حسن کانون حاضی ازن حاضی ازنن یا عاصف ما ہاضا حاضہ علیسان جی اچھا جی آگے آئے بس ایک آدھے میں تفصیل سے بات کروں گا زیادہ باقی سے میننگ بتاؤں گا اور ایک آدھا جملہ کروا کے تو آگے چلیں گے ماں اسمو کا ماں اسمو کا یا ولد آہ, جان چھڑائی ساک ٹھیک ہے پورا جواب اسمی اسمی ساقن انا ساکن بھی کہتے لیکن چونکہ آپ کا نام کیا تو آپ اپنا نام ہی بتائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسمی ساک یا ساک ماں اسم اسمو اب میں آپ کا نام نہیں پوچھ رہا اسم شاہباز ٹھیک ہے اسمہ شاہباز یا شاہباز ما اسمی ما اسمی تھوڑی سی عزت دیتے اسم کا ٹھیک ہو گیا نا سمجھ آ رہی ہے بات نا پتہ چل رہا اسموہ اسمی اسمو کا اوکے اب گھر جا کے بھی آپ کر سکتے ہیں دوستوں کو اوکے جی یا عمیر ماں دینو کا اسلام دینی ال اسلام دینی ال اسلام اسلام ہے نا اسلام کے مانا تو سمیشن کے ہوتے ہیں نا نام جب اس کا رکھا تو ال کے ساتھ رکھا اوکے جس طرح رحیم کے معنی تو رحمت کرنے والا ہوتا ہے لیکن ال لگا کے اللہ کا نام بنا دیا ارحیم اللہ تعالی اسلام کے معنی سمیشن ٹھیک ال لگا کے دین کا نام بنا دیا ال اسلام تو دین اسلام یا کو آگے ملا کے آپ زبر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں دینی تو الحمد اللہ جی ماں ہم نے پڑھ لیا اب یہ ماں ہاضا جو لکھا ہوا ہے نا اس میں دونوں آ رہے ہیں کچھ لوگوں کے نزدیک ماں مفت ہے اور حاضہ خبر ہے کچھ نے کہا نہیں یار اصل میں دیکھیں نا مفتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو ہاذا معرفہ ہے تو حاضا مفتا ہونا چاہیے اور ماں جو ہے یہ تو معرفہ کی قسم میں ہے ہی نہیں تو یہ نکرہ ہے تو اسے خبر ہونا چاہیے پھر انہوں نے کہا کہ خبر پہلے کیا کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ سوال کے لیے جو لفظ آتا ہے نا وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے پہلے رکھو تو اس لیے اسے لے کے ہیں جس طرح انگریز کو شروع میں رکھتا ہے تو یہ مختلف آ رہا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے دی ہے آپ اسے مفتہ خبر بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے خبر مفت بھی کہہ سکتے ہیں یعنی جملے کی ترتیب آگے پیچھے ہوگی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے دوسرا اس میں استفام ہم پڑھنے لگے ہیں اور وہ ہے جی من من یہ استفام کے لیے استعمال ہوتا ہے اسم ہے اور انگریزی میں اس کا ایک ورڈ ہے ہو جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں کون تو کون ہے ہو آر یو اب اردو میں دیکھے میں کون کو شروع میں نہیں لا رہا درمیان میں لا ہوں تو کون ہے تمیز سے کہوں گا تو آپ کون ہیں انگلش میں تمیز تمیز کوئی نہیں ہوتی ہو آر یو ٹھیک ہے نا ہو شروع میں لے آئے عربی میں من آپ شروع میں لائیں گے اور سوال کریں گے من انتا من انتا من ہُ انتا یو آربی آر نہیں ہے من انتا یا اخی من انتا انا ماویات میں نے پوچھا آپ کون ہو تو انہوں نے اپنا نام بتا دیا انا معاویاتو یہ بھی کہہ سکتے ہیں انا طالبن انا طالب انا طالب ان انا طالب ان مشتحد ٹھیک ہے ان طالب ان Okay. تو اس طرح کا جواب جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں okay. تو اسی طرح آپ دیکھیں ہم آتے ہیں جی کبر کے سوال کی طرف سے پہلا سوال ہے من ربو کا من ربو کا تیرا رب کون ہے تو بندہ مومن کیا جواب دے گا ربی یا ربی ملا کر پڑھیں گے تو ربی یا اللہو ربی اللہو میرا رب اللہ ہے زہیب جب ابو جہل سے یہ سوال کیا گیا ہوگا کہ من ربو کا تو اس نے یہ جواب دیا ہوگا ربی اللہو ہو نہیں دیا ہوگا ابو جہل نے نہیں وہ صحیح کہہ رہا اس لیے کہہ رہے نا کہ عربی تو آتی تھی اسے اس کا پوائنٹ صحیح ہے کہ <مان> نہیں سوال تو ہونا ہے لیکن وہ جواب نہیں دے سکا ہوگا ٹھیک <مان> ہے نا وہ یہ جواب نہیں دے سکا ہوگا کیوں اس لیے کہ اسے اگرچہ عربی آتی تھی لیکن وہ اللہ کو اپنا رب ماننے کے لیے تیار نہیں تھا صحیح ہے نا تو ریزلٹ کیا نکلا ری نکلا آپ کو چاہے جدید مرضی عربی آ جائے ٹھیک جواب اسی وقت آپ دے پائیں گے جب آپ ان کو آن کرتے ہوں گے اللہ کو آپ رب مانتے ہوں گے تو جواب دیں گے اللہ ربی یا ربی اللہ ہو اسلام کو اپنا دین مانتے ہوں گے تو جواب دیں گے دینی ال اسلام اسلام بس نام کے طور پہ ہے تو پریشانی والی بات ہے ذہن میں رکھیے گا رب کے ساتھ تعلق اگر صرف ایک نام کے طور پر ہے تو پریشانی والی بات ہے اوکے نا تو عربی آنا ہی ان سوالوں کے جوابوں کے لیے ضروری نہیں ہے ان کے لیے کچھ اور چاہیے آپ کو اوکے جی تو من ربو کا ربی اللہ تیسرا کوشچن ورڈ حسن آپ کا پسندیدہ کیفہ کیفہ کے لیے انگلش میں لفظ استعمال ہوتا ہے ہاؤ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کیسا میں پوچھتا ہوں یا ہسن اے ہسن کیفا انتا کیفا انتا ہاؤ آر یو تو کیسا جواب دے گا ہسن انا بخرین انا بخیرن الحمدللہ انا بخیرن میں خیریت کے ساتھ ہوں عام طور پہ ہمارے سوال کیا جاتا ہے جس کو عربی نہیں بھی آتی نا اسے یہ کیفا ضرور آتا ہے کہ کیفا حالو کا کیفا حالو کا تیرا حال کیسا ہے ٹھیک ہے کئی فل عربی میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کئی فل حال کیسا ہے واٹسپ کی فل ہال ٹھیک ہے ہال کیسا ہے کیفا ہالو کا بھی صابل فیل کیا تو انہیں نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا تو یہ آپ نے بس یاد رکھنا ہے کہ یہ جو کون وڈ ہیں ان کے میننگس کے ہیں یہ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں اوکے جی چوتھا میں آپ کو بتانے لگاؤں وہ ہے اینا اینا اینا کے مانا ہے ویر. ویر کے اردو میں معنی کیا کہاں عربی زبان میں پوچھا جائے گا اینا انتا اینا انتا یا عبداللہ انتا؟ انتا تو کہاں ہے پکی بات ٹھیک ہے انافل فصلی انافل فصلی میں گھر میں ہوں انافل سوکی میں بازار میں ہوں اوکے سمپل این انتا مجھے لازم... okay. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے پر بڑا زبردست واقعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ شکار کے لیے گئے تو انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا جو بکریاں چلا رہا تھا اسے کہا کہ تم ہمارے ساتھ کھانا کھا تو چرواہے نے جواب دیا انی سائم میں نے روزہ رکھا ہوا ہے میں روزے سے تو بڑے حیران ہوئے اتنی گرمی میں چرواہا روزہ رکھے اور نفری روزہ ظاہر بات ہے اور بکریاں چرا رہے شوق ان کے اندر مسید پیدا ہوا کہ ذرا اسے اور میں چرچ کرتا ہوں کہتے اچھا تم بکریاں چلاتے ہو ماشاء اللہ تمہاری یہاں کہ میری نہیں میں اجرت پہ بکریاں چلاتا ہوں کہنے لگے اچھا ایسا کرو ایک بکری مجھے بیچ دو وہ کہتا ہیں نہیں معذرت میں نہیں بیچ سکتا کیونکہ میری نہیں ہے مالک کی بکری ہے شام کو مالک کو مجھے حساب دینا ہوتا ہے مالک کو کیا پتہ اتنی بکریاں تمہارے پاس اول تو مالک گنے گا نہیں شام کو اگر گن بھی لے گا اور کہے گا بھائی ایک بکری کہاں ہے تو کہہ دینا کہ وہ بھیڑیا کھا گیا کہتے ہیں یہ سننا تھا چرواہے نے تو آسمان کی طرف دیکھا اور اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا فین اللہو فین اللہو پھر اللہ کہاں ہے یعنی اللہ کہاں ہے اگر میں یہی جواب دوں گا پھر اللہ کہاں ہے اور کہہ کے چل پڑا عبداللہ بن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں وہ دیر تک آسمان کی طرف دیکھتے رہے اور اس چرواہے کا جملہ بار بار دہراتے رہے کہ فعین اللہ فعی نل فعی اللہ اللہ تو آج بھی ہم اگر تھوڑا غور کریں نا تو اللہ کہاں ہے ہماری زندگیوں میں مجھے بتائیں اللہ ہے ہمارے کاموں میں ہمارے ساتھ ہمارے معاملات میں اللہ کوئی ہے جی تین تو آپ کو وہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ کو کوئی کام شروع کرنا ہے مشورہ کرنا ہے اللہ سے مشورہ کریں دو ایسے کیا ہے اللہ سے مشورہ تو اللہ سے مشورہ کب کریں گے آپ جب آپ کے اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا صحیح ہے آج کل کا یہ جو مادی دور ہے اس میں تو آپ کو پتہ ہے آپ کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے جیب میں پیسے ہیں جاتے ہیں جا کے خرید لاتے ہیں حالانکہ اللہ اس نے فرمایا ہے کہ تمہیں نمک چاہیے تو اللہ سے مانگو تمہارے جوتے کا تسما ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو اب مجھے بتائیے اللہ نے آپ کو نمک دینے آنا ہے یا تسما دینے آنا ہے کیا مطلب کہ اللہ آپ کے ہر عمل میں انوال ہونا چاہیے اللہ سے مانگو اور ٹھیک ہے اللہ نے تمہیں پیسے دیے جا کے لیا پیسے تم نہیں دینے لیکن کس نے دیے اللہ نے دی ہے تو اللہ کو انوالو کرو اور آپ کو بتا قیامت کب آئے گی قیامت اس وقت آئے گی جب اس زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیسے پاسبل ہے کہ اللہ کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا تو سمجھ آتی ہے کہ واقعی ایک دور ایسا آئے گا کہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے کہاں ہے اللہ موسم گرم ہے گرم ہے نا ہبس شدید پہلے کیا ہوتا تھا مواضر صاحب دعا کراؤ جی مول صاحب دعا کرو. دعا کرو نماز استثقا ہو رہی ہے اب کیا ہوتا ہے آپ موبائل نکالتے ہیں گوگل سرچ کرتے ہیں پورے ہفتہ مہینے کے آپ کو ڈیڑھ بارش نہیں ہوگی پہلے کسان ہل چلاتا تھا زمین میں بیج ڈالتا تھا پھر سب بیٹھ کے دعا کرتے تھے اللہ بارش پر سات ہے بارش پر ساتھ اب کسان کیا کرتا ہے ہل جلاتا ہے بیج ڈالتا ہے ٹیوب ویل کا بٹن آن کر دیتا ہے این اللہ, اللہ کا ہے اور اللہ کے روز نے دیکھے جو مصرون دعائیں ان کا کنسپٹ کیا ہے اللہ آپ کو یاد رہے ہر گھر سے باہر نکلے دعا پڑھ کے نکلے آپ کو اللہ یاد رہے گا بسم اللہ تبکل تو اللہ نہیں گھر میں داخل ہو رہے ہیں اللہ کا نام لے کے داخل کھانا کھانے لگے ہیں اللہ کا نام لے کے کھائیں کھانا ختم کر لیا اللہ کا شکر ادا کریں اللہ ہر جگہ اللہ ہر جگہ اللہ ہر جگہ اللہ ہر جگہ اللہ اور ایسا ایسا آپ دیکھیں یہ جو جدید دور ہے اور نئی نسل خاص طور پہ ہماری اللہ کا کنسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے بارشیں آپ کو پتہ ہے مصنوعی بارشیں برس رہی ہیں ہر چیز آپ سب کچھ این اللہ اللہ کا ہے تو اینا ہمارا چوتھا اس میں استفام ہے پانچواں اور چھٹا اس میں استفام ہم اکٹھا پڑیں گے کیونکہ ان دونوں کے نا ایک ہی معنی ہے اوکے جی ایک ہے متا متا اور ایک ہے اینا ان دونوں کے معنی جو ہے نا وہ ہیں وین وین مین کے لیے اردو میں ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں کب قرآن مجید میں ہے کہ جب صاحبہ پہ مظالم کی انتہا ہو گئی حزر خباب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی پیٹ دکھائی جو کہ بالکل جھلسی پڑی تھی ان کا جو مالک تھا وہ انہیں انگاروں پر لٹاتا تھا اور پتھر رکھتا تھا سینے پہ اور پھر سوال کرتا تھا کہ من ربو کا تیرا رب کون ہے بتا وہ چونکہ کہتے تھے اللہ میرا رب ہے حضب بلال ساتھ بھی یہی ہوتا تھا اور وہ کہنا چاہتے تھے کہ میں تیرا رب ہوں اللہ تعالی نے رب کو اس لیے پرانے مجید میں بار بار ذکر کیا کہ رب کے معنی ہوتے ہیں مالک اسلام نے لوگوں کی غلامی سے نکال کر انسان کو اللہ کی غلامی میں دیا تمہارا لبو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ متا نسر نصر اللہ, ہی نصر اللہ ہی کیا مطلب ہے؟ اللہ کی مدد مطلب کب ہے یعنی اللہ کی مدد مطلب کب آئے گی تو اللہ کے فرمایا دیکھو تم جلدی کر رہے ہو تم سے پہلے جن لوگوں نے یہ بات کی یعنی اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا ان کے جسموں پہ لوہے کی کنگیاں جو ہیں وہ چلائی گئیں ان کے سروں پہ آرے چلائے گئے تمہارے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا پھر مائیک اللہ سن لو انا نصر اللہ ہی قریب ان بے شک اللہ کی مدد قریب ہے این یہ بھی کب کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں کہ جو کفار تھے نا مشرقین مکہ یہ سوال کیا کرتے تھے ایانا یوم القیامہ قیامت کا دن کب ہے قیامت کا دن کب آئے گا اور یہ سوال ان کا اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ اچھا ہم تیاری کر لیں بلکہ یہ استضاع کے طور پہ ہوتا تھا کہ آپ جو قیامت سے ہمیں ڈرا رہے ہیں تو قیامت کے دن کب آئے گا ایک تو ایانا یوم القیامہ متا اور ایا دونوں سے کب کا مفہوم نکلتا ہے متا سے ہر طرح کا سوال ہو جاتا ہے چاہے امپورٹنٹ ہو چاہے امپورٹنٹ نہ ہو لیکن ایاانا سے صرف امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے تو ایاانا سے جو قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا تو قیامت امپورٹنٹ ہے میں رکھیے گا اوکے ساتواں کوڈ جو ہے ہمارا وہ ہے युन अयुन अयुन के माना इंग्लिश में है विच के विच ओके विच को हम उर्दू में क्या कहते हैं कौन सा ایون کے بارے میں دو پوائنٹس نوٹ کر لیں کام آئیں گے آپ کے ایون جو ہے یہ جس طرح زیدن استعمال ہوتا ہے نا زیدن زیدن زیدن اسی طرح ایون بھی استعمال ہوتا ہے ایون ایین ایین ایک بات تو یہ ہے اوکے؟ باقی آپ کو ہے باقیوں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے آپ کو نظر آ رہی ماں ماں ماں ہی ہوگا نا تینوں فارمز میں من من من تینوں فارمز میں ایسے استعمال ہوگا اینا اینا, اینا استعمال ہوگا دینو فارمز میں متا اینا ایسے استعمال ہوں گے دینو فارمز میں لیکن این جو ہے یعنی مرفو یہ این استعمال ہوگا جس طرح زید مرفو استعمال ہوتا ہے این منصوب استعمال ہو جس زید منصوب استعمال ہوتا ہے اور این مجرور استعمال ہوگا جیسے زید مجرور استعمال ہوتا ہے ایک بات تو یہ ہوگی کہ اس کا اعراب زعید کی طرح آتا ہے دوسرا پوائنٹ یہ کہ ائین ہمیشہ مذاف کے آتا ہے مذاف کے آتا ہے کیا مطلب ہے کہ اس کا اور جب یہ ایون مضاف ہوگا تو ایون پہ نہ تو الف نام ہوگا اور نہ ہی تنوین ہوگی تو ایو بچ جائے گا یہ مضاف بن گیا اور اس کا مزاف ہے مجرور ہوگا تو عربی زبان میں کہیں گے ایو کتاب ان ایو کتاب ان کیا مطلب یہ کون سی کتاب ہے ایو کتاب ان ہاذا یہ کون سی کتاب ہے اگر ایو سے پہلے فی لگ جائے تو ایو کیا بن جائے گا مجرور ہو جائے گا نا کیا بنے گا ای قرآن مجید میں فی ائی سورت ان ماشا رکبک ٹھیک ہے فی اورتن اگر ای سے پہلے بال لگ جائے تو ایی بن جائے گا فبی ایی آئی ربی کما تو کزیوان اوکے سمجھ آ نا تو ایون جو ہے یہ وچھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کلیئر آٹھواں آٹھواں اس میں استفام جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے انا انا ان کے معنی ہے فرام ویئر یا ویئر فرام ٹھیک ہے کیا مطلب کریں گے کہاں سے اوکے حضرت مریم سلام ال کے پاس تازہ پھل دے کے حضرت علیہ السلام نے اوکے okay. اور دیکھ کے انہوں نے سوال کیا کہ یا مریمو یا مریموں انا لکی لکی کا کیا مطلب تیرے لیے ہاضہ یہ انا لکی اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آیا مریم لکی ہاضا اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آیا قالت کہنے لگی ہوا من اللہ, اللہ کے پاس سے انا کہاں سے تو اس وقت حز زکریہ علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو بند کمرے میں بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو بہت بوڑھے ہو چکے تھے اولاد نہیں کی اور بیوی بھی بانچ تھی لیکن خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد دے سکتے تو اس وقت پھر انہوں نے اللہ کو پکارا بہت خوبصورت مقام کرانے میں جی سر مریم کافا یا انسات ذکر و رحمت ربی کا ابد ہو زکریہ ربا خفیہ جب اس نے اپنے رب کو بڑی خاموشی سے پکارا بڑے چپکے سے کالا ربی واہ میرے رب میری تو ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں راسو اور میرا سر بھی بڑھاپے کی وجہ سے چمک اٹھا ہے یعنی سفید ہو گیا بال ولم اکمب بھی دعائی کر ربی شکیہ لیکن ہے میرے رب میں تجھے کبھی پکار کے نام نہیں ہوا جب بھی میں نے تجھے پکارا نے میری دعا ضرور قبول کی یہ یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے پھر آگے اپنا مسئلہ انی خفت الموالی بکانا تم راتی آ ٹھیک ہے مجھے اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈر بھی ہے ٹھیک ہے اور بیوی مانجا جائے تو خاص اپنی جانب سے کوئی مجھے ایک لڑکا عطا فروغ و سنی من علی عقوب جو وارث بن میرا بھی اور علی عقوب کا بھی یعنی نبوت کا سلسلہ اس میں بھی جاری ہو وج الحریا اور میرے رب اسے پسندیدہ بنا دینا اب اللہ سے جب اس یقین کے ساتھ مانگا جائے تو اللہ انکار کرتے انشر کبھی غلام ہم تجھے خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یاہیا ہے ولم نج اللہ من قبل اسمیا اور ایسا نام میں سے پہلے کبھی کسی کا نہیں رکھا نام رکھ کے نزار نے بچا دیا پھر وہ ایک بشری تک کالا ربی غلام ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا وہ کانا تمرا تیا کرن میری تو بیوی بھی مانج بی ہے وقت قد بلخ تو من القریت اور میں بھی بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں جواب آیا کالا کزالی کا کہا ایسا ہی ہوگا کالا ربو کا تیرے رب نے کہا عَلَيَّ <حَيِّنُن> اور یہ مجھ پہ آسان ہے تو کم من قبل ولم تک <تَقُشَيَّا> کچھ میں تجھے بھی تو پیدا کر چکا ہوں اس سے پہلے جب تو بھی کوئی چیز نہیں تھا کالا ربی الیا پھر کہا اللہ پھر کوئی نشانی مقرر کرتے دیں کیسے پتا چلے گا کہ میرے ہاں اولاد ہونے والی ہے کالا آیا تو کا اللہ تناسا سلاسا <صَبِيَّا> تھا لیا تین دن رات ٹھیک ہوتے ہوئے کلام نہیں کر سکے خوش و مقام ہے یعنی یہ سمپل سمپل اور آپ کا میں شوق دیکھ رہا ہوں اور جب یہی آپ کو ایک ایک لفظ جب آپ کے دل پہ لگتا ہوگا تو کیا مزہ آتا ہوگا یہ وہ قرآن مجید ہے پھر مریم سلام اللہ کے پاس جب فرشتہ آیا ٹھیک ہے فارسل روحانا, پھر ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنی روح کو یعنی حضرت بریل کو فتح اللہ بشرسویا تو اس نے ایک مکمل بشر کی شکل اختیار کی کالت انی آؤز برحمان امن کا کہنے لگی میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے اگر تو کوئی خوف خدا رکھنے والا ہے کالا کہنے لگے ما انا رسول الربی کی میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں لہ بل کی غلام انسکیہ تاکہ تجھے پاکیزہ لڑکا عطا کر سوال حضرت مریم نے بھی وہی کیا کالت انا یقون <لِغُلَامُن> کہاں سے ہوگا بشر مجھے تو کسی بشر نے کالا ایسا ہی ہوگا کالا ربو کی رب نج <حَيِّنُن> پر آسان ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہے تو انا کہاں سے کیوں کر ان معنی میں استعمال ہوتا ہے اوکے جی نواں اسمو ہے کم کم کم جو ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں ہاؤ مینی یا ہاؤ مچ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اوکے ہاؤ مینی how much مجید میں اس کی ایک ایگزامپل یاد کر لیں فیل کے ساتھ بڑی پیاری سوال کیا جائے گا ان سے کم لبتا یعنی کی زندگی میں کتنی دیر ٹھہرا تو کہے گا یو مو بادہ یومن میں یا تو ایک دن ٹھہرا یا پھر دن کا بھی بعض حصہ ٹھیک ہے تو کم کو بس آپ یاد کر لیں اس کا استعمال زیادہ فیل کے ساتھ آپ کو how much یعنی اردو میں ہم کہیں گے کتنا صحیح ہاں جی ہاں جی ماشاء ٹھیک ہے تو لوکل سعودیہ میں آپ جب بھی جائیں تو بکم کے ساتھ ہی کوشچن ہوتا ہے کہ بکم ریالن اچھا جی دسواں اور آخری کوشچن ورڈ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ایک حرف جر کے کمبینیشن کے ساتھ ہے ایکچولی لام حرف جر ہے نا لام حرف فر اور ما اسم استفام ان دونوں کے کمبینیشن سے بنتا ہے لما, لما لما لما کے معنی ہے وائے وائے جسے آپ اردو میں کہتے ہیں کیوں لما اس کا استعمال بھی آپ کو فیل کے ساتھ زیادہ ملے گا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو کبرا مکتناہ مالا تفلون اللہ کے نزدیک بڑی ہی بیزاری کی بات ہے کہ تم کہو جو کرو نا تو یہ تھے جی آپ کے دس کوشچن ورڈ یہ اسما ہے کیا ہیں اسما جن میں سے دسواں اسم جو ہم نے بنایا ہے یہ حرف جر لام اور ماں استفام کے کمبینیشن سے بنا ہوا ہے بس یہ آپ کو بتا چاہیے باقی اُن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ زیدن کی طرح استعمال ہوتا ہے اور مضافوں کے ہمیشہ استعمال ہوتا ہے باقی ماں کے معنی وٹ کیا من کے معنی ہو کون کیفا کے معنی ہاؤ کیسا اینا کے معنی ویئر کہاں متا اور ایانا کے معنی وین یعنی کب اور انا کے معنی فرام ویئر یا ویئر فرام اور کم کے معنی ہاؤ مینی ہاؤ مچ اسماء استفام مذکر مونس واحد مسنا جمع سب کے لیے یہی ہے کیونکہ اسما ہے نا تو اسما کے بارے میں ہمیں سب پتہ ہونا چاہیے مذکر مونس واحد مسنا جمع سب کے لیے یہی ہے منفو مجرور سب ایسے ہی ہیں سوائے ایون کے ایون چینج ہوتا ہے صرف اوکے اور نکرا مارفا میں سے مارفا کی کسی قسم میں آتے نہیں ہیں نکرا ہوئے سارے لیکن نکرا ہونے کے باوجود کچھ لوگوں نے مفت بنا دیا یہاں پر وہ جو ایک پرسینٹ رول ہے نا کہ مفتا نکرا بھی ہو سکتا ہے تو وہ اپلائی ہو جائے گا یہاں ورنہ آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ جی مارفا کو مفتہ بنا لیں اور نکرا کو خبر بنا